اور کیا تمہیں اس کا اچنبہ ہوا کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک نسحت آئی تم میں کہ ایک مرد کی مرفت کے وہ تمہیں ڈرائے اور تم رو اور کہیں تم پر رحم ہو